سن دینی محبت حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رنگ لائیں گی آ رنگائیں گی کب میری آئے رنگ لائیں گی کب میری آئے فیر ندین کی جان کو جائیں فیر ندین کی جان کو جانے رنگ لائے گی کب میری رنگارے کب میری آہ مدین کی, کی جانب کو جائے جب نظر آئے وہ تو گم جب نظر آئے وہ تب گم بدل کی پلے آئے کہ پلے جب نظر آئے وہ تب گم سننے والا جو مجھا مدینے کی جان بو جان جب حضوری کا لم جب حضوری کا لم سنا جب کام کو اب نی بم <سلام> سنا <سلام> کو اب سان سنا دینے کی جانب تو جانب نم کو اب نا جانا گوا پس چاگے دوار چپ کے چپ کے یہاں کے دانا گھر ہم چھپ کے چپ کے مپ کے چپ کے یہ م رنگ لائے گی کب میرے آگے پھر مدی کی جان ہو جان تیرے در پر میرا سر ہو یا رب تیرے در پر میرا سرو یا رو تیرے در پر میرا سلو یارو جان اس پر کچھ پر لوٹا تیرے در پر میرا سلو یا رکھو اس طرح تجھ پر ہے اس طرح ترآ پر لٹان دین کی جان تج مجھ کو اپنا ہمیں جتنے آدم ہو سارے آلم کو مزے نو سارے عالم کو تیرا دل کب میں کے جان رکھو جان تیری ہم لگتے پور پا تیری لذت دو جہاں جائے لذت دو جہاں بھول جا اس لذت کو سمجھانے کے لیے ایک مثال حضرت نے فرمائی اگرچہ حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو کی لذت خوب کو کسی زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا یعنی زبانیں تمام دنیا کی زبانیں محدود ہیں اور اللہ کی رات اللہ کی صفات اور اللہ کی قرب لا محدود ہیں اس لیے اس کو زبان سے سمجھایا نہیں جا سکتا بتلایا نہیں جا سکتا وہ تو جس کو جیسا جیسا قرب حاصل ہوتا جاتا ہے اس کو خود ہی اس کی لذت آتی ہے وہی وہ جانتا ہے کہ ہم کو کیا چیز حاصل ہے وہ دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا میں جان گیا بس تیری پہچان نہیں اللہ تعالیٰ کی لذتِ خرب کو اور ان کی جلدیات کو بیان نہیں کیا جا سکتا کسی میں یہ طاقت اور یہ معلومت نہیں ہے کہ وہ بیان کر سکے اللہ کی اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود لیکن حضرت نے ایک بات سمجھائی ایک مثال سے کہ دیکھو جیسے سارے عالم کی لذات ہے سارے عالم کے حسینوں کو ایک جگہ جمع کر لو سارے عالم کے لذات یعنی انگور سیب اور شہد اور جتنی لذیذ چیزیں ہیں بکرے قورمہ بریانی سارے شامی کباب سب ایک جگہ رکھے ہوئے ہیں حسین عورتیں بھی ایک جگہ رکھی ہیں موجود ہیں اور جتنی بھی لذات ہیں دولت ہے جو کچھ بھی ہے سب جگہ ہے لیکن آپ کتنا کھانا کھا سکتے ہیں کتنا قورمہ کھا لیں گے کتنی بریانی کھا لیں گے کتنا کتنا انگور کھا لیں گے کتنا شہد کھا لیں گے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کتنی ہیں؟ حسین شکلوں کو استعمال کر سکیں گے لیکن اللہ تعالیٰ وہ کی ذات وہ ذاتیں مبارک ہے کہ ایک دفعہ صرف ان کا نام ہی محبت سے لے لے اللہ کہتے تو یہ کہ نام لینے کے اندر سارے عالم کی لذات وہ ایک کیسول میں بند ہو کے جس میں اتر جاتے ہیں یہ ہے کہ محبت سے اللہ کا نام لے اور اللہ کی محبت کو سیکھنا پڑتا ہے یہ نہیں ہے کہ ہمیں دعویٰ کر دے کہ ہمیں اللہ کی بہت محبت ہے یا یہ کہتے کہ ہم چونکہ صبح شام اللہ اللہ کرتے ہیں مذہب محبت سے نہیں اللہ کی محبت حاصل تب ہوتی ہے جب ان کی راہ میں چلنے میں مشقت اٹھائے اور ان کی راہ میں ان کی ناظرمانی سے بچنے کی تکلیف دل پر برداشت کرے جب تک یہ خون تمنا نہیں کرے گا یہ خون آرزو نہیں کرے گا یہ شکست آرزو نہیں کرے گا اللہ کی محبت حاصل نہیں اللہ کی محبت اس کو حاصل ہوتی ہے اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے اور جب حاصل ہو جائے گا تو پچھلی زندگی پر شرم کرے گا افسوس کرے گا کہ کاش میں پہلے ہی حرام لذتوں کو چھوڑ دیتا کہ یہ لذت اور یہ قرب اللہ کا مجھے حاصل ہوتا یہ ایسے ایسی ایسی معمولی اور افسانوی باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مشقت کرتا, کرتا ہے مجاہدہ کرتا ہے اپنی حرام آرزوؤں کو خون کرتا ہے لوگوں کے کہنے کی, کی پرواہ نہیں کرتا صبر اور مجاہدہ کرتا ہے کہ جوانی کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ شیطان یہ بہتاتا رہتا ہے کہ اگر یہ لذتیں نہیں اٹھائیں گے تو پھر کیا کریں گے زندگی بے کیف ہو جائے گی اور ہمارے واضح جوانوں کو شیطان بہتاتا ہے کہ تمہاری جو جوانی جو ہی ضائع ہو رہی ہے ضائع نہیں ہو رہی جتنی قربان کرو گے اللہ پر اتنا ہی شباب تم کو حاصل ہوگا بڑھاتے میں بھی تم تمام جوان معلوم ہو گئے اور اگر جوانی اپنی گناہوں میں برباد کر دی اور اپنی طاقتوں کو خراب کیا تو بڑھاتے سے پہلے ہی گٹے معلوم ہو جوانوں کے چہروں پہ سیائی اور گالوں کے پچھ کے ہوئے اور ہاغ کا کمزور کیا کیا ہو رہا ہے لیکن اگر یہی جوان تھوڑی ہمت کر لے ہمت شرط ہے دیکھو جو ہے وہ اپنے پروں سے اوپر ہوتا ہے لیکن اللہ کے راستے میں ہمت سے ہو جاتا ہے مرد کا پر جو ہے وہ ہمت ہے انسان کا پر ہمت ہے ہمت سے کام لے لاکھ گناہ کا تفاضا ہے لیکن ہرگز اس کو انجام نہ دے تفاضا آنا برا نہیں ہے اس پر عمل برا ہے گندہ تفاضا آیا ہمت کر کے اس کو نہ کرے پھر دیکھو اگر لذت نہ آئے تو ایک ہی دفعہ میں پہلی دفعہ میں غذت آئے گی یہ نہیں ہے کہ بہت محنت کے بعد اسی وقت مور معلوم ہوگا اسی وقت اس کو جو ہے ایک سکون اور ایک خوشی حاصل ہوگی گناہ نہ کرنے کی اور جو گناہ کر لیتا ہے اس کے دل میں پایوسی پیدا ہو جاتی ہے مردنی چھا جاتی ہے خوف پیدا ہو جاتا ہے کسی کو علم نہ ہو جائے کسی کو پتہ نہ چل جائے اور گھبراہٹ ہوتی ہے اور اس کی حرارت پیدا ہو جاتی گناہ سے حرارت پیدا کیونکہ گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے اور جہنم آگ سے بنی ہے اس لیے گناہ کے اندر ظلمت اور حرارت اندھیرا اور گرمی اس سے بے چینی پیدا ہوتی ہے گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے اور اسی تقاضے کو دبا دیں کہ نہیں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا اپنے آپ کو برباد نہیں کروں گا اسی وقت دیکھنا کہ دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور خوشی پیدا ہوتی ہے اور سکون پیدا ہوتا ہے زندگی کا مزہ آنے لگتا ہے لذت پر تیری ہاں لذت پر تیریزتے ہاں دو لذت دو جہاں بھول جا ہاں لگتے پور گاکر دری ہدتے دو جہاں لگتے دو جہاں بول جائیں لگتے پورگ کر تیری ہم دو جان بول جانگ لائیں کب گے کبھی مٹی کے جان دو جان دیکھو دیکھ ایک دن دنیا چھوٹ جائے گی کہ ہر ایک سے دنیا چھوٹنے والی ہے ہم دنیا کو چھوڑنے والے کیا تھے اس کو گناہوں میں और نفس و شیطان کے کہنے میں آ کر اس کو برباد کر دو یا اللہ اور رسول کا حکم مانگ کر اللہ اور رسول پر خدا کر دو اللہ اور رسول پر خدا کر دیا دنیا نے بھی یہ شعرا اور جنت نے بھی ایشو ہمیشہ ہمیشہ کا اعشورہ عقل مند آدمی وہ ہے کہ نہیں جو اللہ اور رسول پر اس کو ہدا کرتے اپنی زندگی کو اور اگر دنیا میں برباد کر دیا گناہوں میں برباد کر دیا تو اتنا دنیا میں رہے گا نہیں نہ ہی آپ ہےن سی زندگی ہمیں منظور ہے تو اگر اچھی زندگی منظور ہے اس کے لیے کچھ ہمت کچھ محنت کچھ مشقت کرنا ہے اور یہ محنت مشقت مجاہدہ ساری عمر نہیں رہتا تھوڑا سا رہتا ہے یہ طبیعت ہی بدل جاتی ہے گنا گناہوں کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے گناہوں کی گندگی نظر آنے لگتی ہے کہ گندی چیز ہے بری چیز ہے عقل میں سلامتی پیدا ہو جاتی ہے عقل میں سلامتی نہ ہو تو بنی چیز اچھی معلوم ہوتی ہے اور اچھی چیز بری معلوم ہوتی ہے ایسے آدمی کو جو گنا اثر سے کرتا ہے مولانا لوگ ہی فرماتے ہیں سنا, فرما جائے کہ اس کو وہ, وہ بیماری جو پکڑتی رہتی ہے, ہے. جیسے کسی شخص نے کھار دودا کسی چپ کے گھر کے آگے لگا ہوا تھا اور لوگوں نے اس کو مشورہ دیا کہ نہیں اس کو کھا کے دیکھ اور نہ یہ تمہیں تکلیف دے گا اس نے کہا کل اکھاڑ دیں گی کل کہا تو کہا کل اخاڑ دیں گی اخاڑنے میں دیر لگائی اس نے پویتر ہوتا گیا اور اخاڑنے والا گوڑا ہو کے کمزور ہوتا گیا تو آخر ایک دن اب جب اس کو تبلیف بہت زیادہ دینے لگا اب اخاڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ کرتا نہیں کیا ہوا کہ اگر پہلے ہی اس کو اخاڑ دیتا اسی طرح جو مرض دل میں ہے جو امراض ظاہری انگراج باطنی جلدی جلدی ان کا علاج کر لو کیونکہ ایسے ایسے لوگ جو علاج نہیں کرتے گناہوں پر اصرار کرتے رہتے ہیں جیسے گناہ صرف مطلب بر نگاہی نہیں ہے پر گنانی کا گناہ ہے حسد کا گناہ ہے غیبت کا گناہ ہے غصے کا علاج غصے کا گناہ ہے بیجا غصہ کرنا اور ہر سے دنیا دنیا کی محبت ہے گزری ہوئی لیکن علاج نہیں کرتا تو کیا ہوگا کہ یہ مرض بڑھتے بڑھتے ایسے پکے ہو جائیں گے تو ان کو اخاڑنا مشکل ہو جائے گا یہ نوبت کیا آتی ہے کہ اگر شہر سے کوئی بڑا اس کو نصیحت کرتا ہے اس کی نصیحت بری معلوم ہوتی ہے اس کو اور اس کے پاس جانا اور اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے یہ عقل کی عقل میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے اس لیے جو گناہ کی عادت ہے اس کو جلدی جلدی اس کو جو ہے جسمانی بیماری ہوتی ہے اس کا بھی اگر آدمی علاج نہیں کرتا تو بڑھتے بڑھتے کتنی مشکل بن جاتی ہے مرض بعض اوقات لا علاج بھی ہو جاتا ہے ایسی روحانی بیماری اس لیے جلدی جلدی اس کی صفائی کر کے اپنے پل کو پاک صاف کر لو اللہ کی محبت سے اپنے دل کو سجا لو ہاں اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی چین کی زندگی عطا فرماتے ہیں آخرتے بھی چین میں دیکھا کر تری دو جا بول جا کی در ہے یہ آر بدر ڈولتا ہے یہ آر درد کو پائے لردے دردِ مت کو پائ کا گر ہے لے سر دے محا کو پا لردے دردِ مت کو رنگ رنگا کب میران کی جان کل بھی مضمون پڑھ کر سنایا تھا لیکن وہ درمیان میں سیکھا آج شروع سے پڑھ کر سنا رہا رحمتِ حق کو متوجہ کرنے والا عجیب دعا رحمتِ حق کو متوجہ کرنے والا عجیب عنوان دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے سرو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں کروڑوں سلات و سلام نازل ہوں کہتی گیاری دعا اللہم لا دکھا دی اللہ اے اللہ ہم کو دلیل نہ فرما کہ جس کوٹری میں ہم گناہ کر رہے تھے وہاں آپ بھی موجود تھے آپ ہمارے سارے کو جانتے ہیں لہذا اے خدا ہم کو رضوا نہ فرما مخلوق سے تو ہم چھپ گئے لیکن آپ اس وقت بھی موجود تھے جب ہم گناہ کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا دکھا رہے ہیں قربان جائیے کیا پیاری دعا ہے اللہم لا اللہ تو حسین کے آپ خوب جانتے ہیں جو ہم تنہائیوں میں خلوتوں میں پوٹریوں میں خجروں میں چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں اے خدا آپ وہی ہوتے ہیں اور آپ اپنی قدرت قاہرہ کے ساتھ ہمیں دیکھتے ہیں یہ آپ کا کمال و مکرم ہے کہ جلدی بدلہ نہیں لیتے موقع دیتے ہیں کہ شاید اب تو کر لے شاید اب توبہ کر لے ورنی فن نہ اور مجھ کو عذاب نہ دیجیے کیونکہ آپ مجھ پر کوئی قدرت رکھتے ہیں حجیز بالا کی مزید تشریف اللہ آپ ہم کو دلیل رسوا نہ کیجیے کیونکہ آپ ہمارے ہر گناہ سے باخبر ہیں جب ہم گناہ کرتے ہیں تو آپ موجود ہوتے ہیں اور جب نیکی کرتے ہیں تو وہ بھی موجود رہتے ہیں آپ کبھی غیر موجود ہوتے ہی نہیں وہ محکم عی نما کم اس کا یہی ترجمہ ہے کہ اے اللہ آپ اپنے بندوں سے کبھی غیر موجود نہیں ہوتے مسجد میں بھی آپ ساتھ ہیں دفتر میں بھی ساتھ ہیں ہوائی جہاز پر بھی ساتھ ہیں بحری جہاز پر بھی ساتھ ہیں شہر میں بھی ساتھ ہیں جنگل میں بھی ساتھ ہیں کوئی ایسی جگہ کہیں نہیں ہے جہاں آپ ساتھ نہ ہو ہوا محکم جملہ اسمیا ہے اس سے خروج محال ہے اب منطق سنیے کہ وہوا محکم جملہ اسمیا ہے اور جملہ اسمیا دلالت کرتا ہے دوام پر اور دوام دلالت کرتا ہے عظم خروج پر کہ اس حالت سے آپ کا خروج نہیں ہو سکتا یعنی بندہ ایک سانس ایسا نہیں لے سکتا کہ خدا اس کے ساتھ نہ ہو انسان کا کوئی سانس ایسا نہیں گزر سکتا کہ جس سانس میں وہو اور مارکم سے اس کا قروج اور ایگزٹ ہو جائے بتاؤ ایسا رفیق کہاں ملے گا جو زمین کے اوپر بھی اور زمین کے نیچے بھی عالمِ بردش میں بھی میدانِ محشر میں بھی اور جنت میں بھی ساتھ ہو لاؤ ہمارے پیارے اللہ کے سوا کوئی ایسا ساتھی ایسا رفیق ایسا مولا جو کبھی اور کہیں ساتھ نہ چھوڑتا ہو ورنہ جنازہ جب قبر میں اترتا ہے تو بڑی بڑی عاشق بیویاں زمین کے اوپر ہی رہ جاتی ہیں مال دولت کاروبار اور دفتر اور ऑफिस جس کی وجہ سے ان کو فش ملتا ہے اور ڈش ملتا ہے اگر चले نہ چلے تو فش بھی غائب ڈش بھی غائب موقع وقت آفس اور ڈش سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں یا نہیں یا है ساتھ جاتا ہے کہ صاحب جو کاروبار چھوڑ کر جا رہے ہیں اس کی ترقی کے لیے وقتاً فوقتاً ہدایات جاری کرتے رہیں گے تو اللہ امہ کے اے اللہ اور اللہ اسم میں آزم ہے کیا مطلب کہ میرے اسم میں اعظم سے سطح میں بھی مانگو اللہ مزاطو اے اللہ مجھے رسوا کرنے کی جو قدرت آپ کو حاصل ہے تو رسوا نہ کرنے کی بھی آپ کو قدرت ہے ایک طرف قدرت پر اللہ تعالیٰ ایک طرفہ قدرت پر اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے کہ ایک قدرت رسوا کرنے کی تو حاصل ہو اور دوسری قدرت رسوا نہ کرنے کی حاصل نہ ہو اور قدرت کی کیا تاریخ ہے فلسفے کا قاعدہ مسلمہ ہے اور اس پر میں بڑے بڑے ایم ایس اور بڑے بڑے سائنسدانوں کو للکارا ہوں کہ اپنی سائنس کے زور سے میری اس بات کو ذرا رد کر کے دکھاؤ کہ قدرت زدین سے متعلق ہوتی ہے یعنی قدرت کہتے ہیں جس دین پر قدرت حاصل ہو جو کام کر سکتا ہو اس کو نہ بھی کر سکتا ہو اس کا نام قدرت ہے اگر کسی کی گردن ایک طرف کو اکڑ گئی ہے دوسری طرف نہیں مڑ سکتی اس کو کہتے ہیں کہ تشنج ہو, تشنج ہو گیا سزا ہو گیا ٹیٹنس ہو گیا ہے اس کو قدرت نہیں کہتے یہ سب کی کتابوں میں مجھ کو پڑھایا گیا ہے اللہ تعالی کا کرم ہے کہ آج میری طبیون طب ایمانی میں تبدیل ہو رہی تو فلسفے کے قاعدہ مسلمہ کے مطابق قدرت نام ہے جو زدین سے متعلق ہو یعنی جو کام کر سکتا ہو اس کو نہ بھی کر سکتا ہو ایک فلسفے داں نے حکیم علومت کو لکھا کہ میں جب کسی حکیم پر نظر ڈالتا ہوں تو پھر ہٹا نہیں سکتا میرے اندر طاقت ہٹانے کی نہیں ہوتی حضرت نے لکھا کہ آپ مدد کہتے ہیں اگر آپ دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں تو نہ دیکھنے کی بھی آپ کو طاقت ہے کیونکہ قدرت زدین سے متعلق ہوتی ہے وہ خالص سائنس اور خالص فلسفہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نگی امی کو جو کسی مکب کا پڑا ہوا نہیں تھا علومِ نبوت عطا فرما رہے ہیں کہ آپ اس طریقے سے امت کو سکھائیے مگر کمال ہے شفقت اور رحمت کا کہ اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خطاؤ کو خود اوڑھ لیا اور عرض کیا لا تغزنی اے خدا اپنے نبی کو رسوا نہ کیجیے کیا شان رحمت ہے رحمت اللہ عالمین کی اور کلام نبوت کا کیا کمال بلاوت ہے کہ رحمت حق کو جوش دلانے کے لیے امت کی رسوائی کو اپنی رسوائی سے تعبیر کیا ورنہ کیا نبی بھی کہیں رسوا ہوتا ہے نبی تو معصوم ہوتا ہے اور دلت دل رسوائی اس پر ممتنع اور محال ہے تو یہ سب ہماری تعلیم کے لیے ہے ہم کو سکھا دیا کہ ایسے مانگو مگر کیا پیارا انداز ہے کہ اپنے غلاموں کو داوگار نہیں ہونے دیا سب اپنے اوپر اوڑھ لیا کہ خدا ہم کو رسوا نہ کرنا فن نہ کبھی عالم کیونکہ آپ کو ہمارے سب گناہوں کا علم ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں آپ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں نا مناسب کا لب یاد رکھیے کہ گناہ نام ہی ہے مرضی خدا کے خلاف کام کرنے کا اللہ کی مرضی کے مطابق کھانا پینا اور ہر جائز نعمت کا استعمال حلال ہے تو اس مضمون کا حاصل یہ ہوا کہ اے خدا آپ ہمیں رجوع نہ کیجیے فہم نہ کبھی عالم اس میں فائد آغیریہ ہے یعنی باوجہ اس کے کہ آپ کو ہمارے ساتھ گناہوں کا علم ہے اور ہوتا رہے گا اس لیے ہمیں رسوا کرنے کا ضابطے سے آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنی رجوا کرنے والی قدرت کو ہم پر نافذ کر دیں کوئی زمانہ کوئی وقت کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ ہمیں رسوا کرنے کا قانون اور ذاتے کے روح سے آپ کو حق حاصل نہ ہو بحق ذاتہ ہمیں رسوا کرنے کی آپ کو قدرت ہے جس کی دریل کئی نہ کبھی عالم ہے کیونکہ کہ آپ کو ہمارے سارے گناہوں کا علم ہے اور جس کو کسی کے عیوب کا علم ہو جائے وہ جب چاہے اس کو رسوا کر سکتا ہے پس بس ضابطہ اگر آپ ہم کو رسوا کر دیں تو آپ ظالم نہیں ہوں گے آپ کا عین عدل عین انصاف عین قانون اور ضابطہ ہوگا مگر حق ضابطہ کے بجائے ہم حق کے رابطہ آپ سے مانگتے ہیں کہ آپ وہ ارحم الراحمین ہیں جو مولانا اور رحمت اللہ عالمین مولا رحمت اللہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت اللہ دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ان کے بھی مولا آپ ہیں آپ ارحم الرحمین آج زندگی میں پہلی دفعہ اللہ کی رحمت سے اکثر عمان سے فریاد کر رہا ہے کہ آپ ارحم الرحمین ہیں مگر آپ کی پیغمبر کے مولا ہیں سید الانبیاء رحمت اللہ کے مولا ارحم الرحمی ہیں یوں تو آپ ہم سب کے مولا ہونے کی نسبت سے عظیم الشان منصوب علیہ کی نسبت سے بے ارحم الرحیم کی شان رحمت کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے کہ آپ اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں جو رحمت ارحم الرحیمین کا رحمت ارحم الرحیمین کا ملحر رقم ہے یعنی اللہ تعالیٰ ارحم الرحیمین اور آپ کی رحمت کے ملحر رقم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کی رحمت کا کامل نمونہ ہے جس کی شان یہ ہے کہ مکہ کے ظالموں کو ستانے والوں کو حالت نماز میں آپ پر اونٹ کی اجڑی ڈالنے والوں کو رام میں کاٹے بچھانے والوں کو تائز کے بازار میں پتھر مار کر آپ کے سرے مبارک کے خون مبارک سے نالین میں بھرنے والے ظالموں کو فرما دیا اللہ تقریبا تطریب علیکم ملیاؤں آج کے دن تم سے کوئی انتقام نہیں جو بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا وہی تمہارا بھائی آج تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا آہ بھائی بھی فرما رہے ہیں تو ایسے نبی رحمت کے آپ مولا ہیں پھر آپ کی رحمت پر کیا ٹھکانا ہوگا ہمارے رحم گمان سے اور قیل و کیل سے آپ کی رحمت دے پایا بالا تر ہے بس بہت داوتا ہم مستحق رسوائی ہیں لیکن اے رحم الرحیم اے مولا رحمت للعالمین ہم آج سے بحفتے رابطہ بحفتے رحمت بھابط رحمت للعالمین پر یاد کرتے ہیں کہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور اس نسبت غلامی کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں کہ لا لاتونی ہمیں رسوا نہ کیجیے معاف کر دیجیے کیونکہ سرو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو دہار سکھائی تو اس منفی میں مثبت درخواست پوشیدہ ہے کہ اے خدا آپ کو ہمیں رسوا کرنے کی جتنی قدرت ہے اتنی ہی قدرت رسوا نہ کرنے کی بھی ہے آپ کو دونوں قدرت حاصل ہیں چاہیں تو بحق ضابطہ آپ ہم کو و رسوا کر دیں کہ سارے عالم کو ہم منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں اور چاہیں تو بحق رابطہ بحق احمد بحق محبت جو ہمیں پیدا کرنے اور پالنے کی وجہ سے آپ کو ہم سے ہے اپنی اس رسوا کرنے والی قدرت کے قدیے کا عکش کر دیں اور ہمیں رسوا نہ کریں کیونکہ ہمیں آپ کے خاص بندوں اور بڑے بڑے علماء نے بتایا ہے کہ فلسفے کا قاعدہ مسلمہ ہے کہ قدرت زندین سے متعلق ہوتی ہے یعنی قادر وہ ہے جو زندین پر قادر ہو کہ جو کام کر سکتا ہو وہ نہ بھی کر سکتا ہو اور جو ترس دو طرفہ قدرت نہ رکھتا ہو وہ مجبور ہوتا ہے اور آپ مجبور نہیں ہیں آپ جس طرح رسوا کرنے والی صفت کے ظہور پر قادر ہیں اسی طرح اپنی اس صفت کو ظاہر نہ کرنے پر بھی قادر ہیں جانے آپ کو دونوں پر قدرت ہے آپ ہم کو جتنا رسوا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں اتنا ہی رسوا نہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں لہٰذا ہے اور ہم اور راہرین اپنی رحمت کے سب میں اپنی رسوا کرنے والی صفت ہم پر ظاہر نہ کیجیے بلکہ اس کا ذد اور حق یعنی رسوا نہ کرنے والی صفت کا ہم پر ظہور فرما دیجیے ایک دلنگ سے کسی نے کہا کہ ہم نے تم کو نامناسب حالت میں دیکھا ہے اس بزرگ نے کہا کہ تم نے تو میری صرف ایک غلطی دیکھی ہے لیکن میری زندگی میں کتنے گناہ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی فرمائی ہے جو تم کہہ رہے ہو یہ دونوں ہزاروں خطاؤں اور گناہوں میں سے ایک ہے جن کو تم نہیں جانتے ہر گناہ گار اپنے گناہوں کی تعداد کو جانتا ہے کبھی کو بھی جانتا ہے کیسی کو بھی جانتا ہے اور کس جغرافیے سے گناہ کیا ہے وہ بھی جانتا ہے لیکن علم جغرافیہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کی تاریخ گناہ پر اپنی صداری کا پردہ ڈالا ہوا ہے اسی لیے دعا کرتا ہوں اللہ لا فن نہ کبھی اے اللہ مجھے رسوا نہ کیجیے کہ آپ میرے تمام گناہوں سے باخبر ہیں تھوڑا سا ایسا رہے گا ان کل دوں گا ایسے علامی علوم ہیں اللہ تعالیٰ قبول رحمت اللہ تعالیٰ دے رحمت کی بارش رحمت اللہ اللہم صلی على سیدنا مولانا محمد وعلا لسیدنا مولانا محمد مضابق سلیم اللہم اینی اترک بین ملک الحمد لا الہ الا انت المدنام بلیو اس صنابات بالعرض بالجلال والاکرام یا حیو یا خیوم یا لا الہ الا انت انی کنتم من الظالمین یا آج تک کے تمام غلاموں کو اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے رحمت سے معاف فرما اے اللہ جو محبت آپ کو ہم سے اپنے بندوں کے ہونے کی وجہ سے پالنے کی وجہ سے ہے اے اللہ اس محبت کا واسطہ اور جو محبت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ہے اے اللہ اس محبت کا واسطہ اے اللہ سب کو معاف فرما دیجیے اللہ نے کرم سے معاف فرما دیجیے اللہ, اللہ ملاۃ عالم جو تھوڑی زندگی کے دھوکوں سے ہماری حفاظت فرمائی ہے خود فرما دیا قرآن پاک میں کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے اس کی رنگینیاں دھوکہ ہیں دولت دھوکا ہے دھوکہ ہیں اور حرام لذتیں دھوکا ہیں اے اللہ خود آپ نے بدلا دیا تو آپ ہماری رہنمائی بھی فرمائیے اے اللہ آپ ہماری مدد فرمائیے اے اللہ جس کے آپ مددگار ہو گئے نفس و شیطان اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے اے اللہ ہم آپ کے سامنے آپ کی رحمت سے فریاد کرتے ہیں اے اللہ نفس و شیطان کے مقابلے میں آپ ہمارے مددگار ہو جائیے اے اللہ آپ ہماری مدد فرمائیے ہمارے گھر والوں کی مدد فرمائیے ہمارے بچوں کی مدد فرمائیے اے اللہ ہمارے تمام اہل و حال اور رشتے داروں کی مدد فرمائیے اللہ گناہ سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ گناہوں سے حفاظت فرمائیے اللہ, اللہ جان دے کر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ جان دینے کا جذبہ عطا فرمائیے بد نگاہی ہو بدگمانی ہو چاہے غیبت ہو چاہے جھوٹ ہو چاہے چوری ہو چاہے چگلی ہو چاہے ہو چاہے بیجا غصہ ہو چاہے دنیا کی محبت بے جا محبت ہو اے اللہ یہ سب کے سب گناہ ہیں اے اللہ ہم سب کو حفاظت مصید فرمائیے یا اللہ ہم سب کو ہمیں سب گناہوں سے تمام اخلاق غزیلا سے حفاظت کرمائیے اور ہم کو اخلاق حمیدہ سے نواز دیجیے اے اللہ صفات مضبوطی اثار فرما دیجیے اے اللہ ہمارے اخلاق کو بہترین اخلاق بنا دیجیے اے اللہ گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھے اخلاق والا بنا دیجیے اے اللہ حسن اخلاق سے پیش آنے کی فرمائیے چھوٹوں کو اپنے بڑوں کا عدد نصیب, نصیب فرما دیجیے اطاعت نصیب فرما دیجیے فرما بازاری نصیب فرما دیجیے اے اللہ بڑوں کو اپنے چھوٹوں پر انتہائی شفقت اور محبت کے ساتھ معاملے کی توحیر نصیب فرمائیے اے اللہ ہم سب کے دل میں جتنے حقوق ہیں والدین کے اولادوں کے رشتے کے معاملے داری کے اندر کاروبار کے اندر تجارت میں نوکری میں جہاں جہاں بھی اللہ ہم پر حقوق واجب ہیں اے اللّہ ہم حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ تریف احسن توفیق نصیب فرما دیجیے اللہ ہم سب کو اخلاق حسنہ سے نواز اے اللہ ہمارے ہاتھوں سے دوسرے دوسرے لوگوں کو مسلمانوں کو اور دوسروں سے ہمیں اے اللہ پریشانی سے تکلیف سے مصیبت سے حفاظت فرمائیے ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے کسی کی ذات سے ہم کو تکلیف نہ پہنچے اے اللہ باغ ہم کو سب کے لیے بے ضرر بنا دیجیے اللہ ہم کو بے ضرر غرا دیجیے اللہ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دیجیے پکا نمازی بنا دیجیے اللہ قرآن پاک کی محبت ہم سب کو نصیحب فرما دیجیے اس کی عظمت ہم سب کو نصیب فرما دیجیے اس کی اہمیت ہم سب کو نصیب فرما دیجیے سب سے بڑھ کر اس پر عمل ہمیں نصیب فرما دیجیے اے اللہ قرآن پاک کو ہمارے قلوب کی بہار بنا دیجیے اے اللہ قرآن پاک کو ہمارے فلوب کی بہار بنا دیجیے اے اللہ اس کی تلاوت کیے بغیر ہم چین سے نہ اے اللہ اس کی خوب تلاوت کی توسیع نصیب بنا دیجیے اس کی تلاوت کو ہمارے قلوب کی ٹھنڈک بنا دیجیے اے اللہ قبر میں ہمارے لیے نور بنا دیجیے کل سرات پر اس کو ہمارے لیے نور بنا دیجیے اے اللہ جنت میں اعلیٰ درجات بنا دیجیے اے اللہ ہمارے گاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے ہمارے موشدین کو جزائل عطا فرما لیجیے اور جتنے ہمارے نیک اعمال ہیں اے ہے جو بھی عبادات ہیں اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما کر اس کا دباب ہمارے مرشدین کو بھی عطا فرما اے اللہ ان کے قبول مبارک کو نور سے منور فرما لیجیے اللہ میرے موشد کو اے اللہ عمر عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما صحت کام فرما دیجیے قوت اور بشاشت آف فرما دیجیے شان سمت شرطیت کے اللہ ہم سب کو اپنا درج ذیل فرما دیجیے اے اللہ زبان ترجمان درج ذیل فرما دیجیے اے اللہ ہماری باتوں میں وہ تاثیر پیدا فرما دیجیے وہ درد اطاف فرما دیجیے کہ ہم جس سے بات کریں وہ بھی آپ کا ہو جائے تڑک جائیں آپ کی محبت کو اے اللہ آپ کی محبت میں ہم کو بھی تڑپا دیجئے ہمارے گھر والوں کو بھی تڑپا دیجے. اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت کا دیوانہ بنا دیجئے اے اللہ آپ کی محبت میں دیوانہ بنا اے اللہ, اے اللہ ہماری بات جو سن لے وہ بھی آپ کا دیوانہ ہو جائے اے اللہ دیوانہ بھی بنا دیجئے دیوانہ گر بھی بنا دیجے. اے اللہ ہماری دنیا کی جائز حاجات کو بھی پورا کروا دیجیے اللہ مقاط خسنہ نے ہم سب کو کامراز کرما دیجیے دونوں جہان کی نعمتوں سے اللہ پاک ہم سب کو مالا پال فرما دیجیے کرم سے ہماری دعاوں کو قبول دی. محمد آمین السلام علیکم و رحمتہ اللہ that you